اوزو باللہ السمیع العلیب من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفیہی ونفیہ لیسو سوائن وہ سب برابر نہیں ہے من اہل کتاب امت قائمہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے یتلون آیات اللہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں رات کے اوقات میں وہ وہم یستدون اور وہ سجدے کرتے ہیں یو مین بل یوم وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت والے دن پر وہ امرون بل اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ نہی اور برائی سے روکتے ہیں وہ یو سارے اون اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں یو ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں بھاڑ چڑھ کے کرتے ہیں لا کا مین صالحین اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں نیک لوگوں میں سے سو نہیں سو سوان یعنی اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں پیچھے تو اہل کتاب کی اچھی طرح مذمت کی گئی ہے نا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے اللہ کی قیتوں کے ساتھ کفر کرتے نافرمانی کرتے زیادتی کرتے سو سوان سارے ایک جیسے نہیں پنجوں اغلام برابر نہیں اہل کتاب میں سے بھی کچھ حق پر قائم ہیں حق پرست ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے سجدہ ریز ہونے والے ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اصل میں یہ یہود پر طنز ہے کہ جن لوگوں کو تم برا کہتے ہو ان میں تو نیک اور صاف ہیں وہ برے کیسے ہو گئے وہ تو صالحین میں سے ہیں ہاں جی وہ ایمان, ایمان لائے اللہ پر ایمان لانے کا تقاضہ کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس پر بھی ایمان لائے تو نبی کے آ جانے کے بعد اہل کتاب پر لازم ہے کہ وہ آخری نبی پر ایمان لائے وغیرہ ان کی نیکی ختم اہل کتاب اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لائے تھے ہاں اس اعتبار سے اہل کتاب ہم بھی ہیں قرآن ہمیں دی گئی ہے نا ہم بھی اہل کتاب ہیں لیکن قرآن مجید میں اہل کتاب یہ خاص اصطلاح ہے جو صرف یہود اور نصارا کے لیے ایسے تو جس جس کو بھی کتاب دی گئی وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں لیکن قرآن مجید میں اہل کتاب یہ خاص اصطلاح ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے باس وماء فعل من خیرن فلن یق اور وہ جو بھی نیکی کریں من خیرین جو بھی نیکی فما یفعلو اور جو بھی وہ کرے من خیرن نیکی فلن یکفروہو اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی فلن یکفروہو پس وہ نہیں بے قدری کیے جائیں گے ہو اس نیکی میں اس نیکی میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی واللہ علیم بالمتقین اور لا طلاع پرہیزگاروں کو تقوے والوں کو خوب جانتا ہے ان اللہ دینا کافر و یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی من ولا انہم والا اولاد سع ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی کفایت نہیں کریں گے لنتگنی انہم یعنی جو مال خرچ کیا اور اللہ کی رضا پر نہ دیا وہ ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کو کفایت نہیں کرے گا جو اللہ کی رضا کے لیے دیا وہ کام آئے گا آخرت میں لیکن اگر بندہ کافر ہو تو کافر کے لیے تو اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہوا بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا دنیا میں کام آئے گا کافر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا پورا پورا اجر دنیا میں ہی مل جاتا ہے اذہب تم طیباتی کمفی حیاتی کم دنیا تم تم اپنی طیبات اپنے نیک اعمال کا سلا دنیا میں پا چکے ہو اور تم نے دنیا میں ان نیکیوں کے بدلے سے فائدہ اٹھا لیا آگے کیا ہے ہاں حافظ سارے سیل ہو گئے اظہب تم طیباسی کم فی حیاتی کم دنیا تمتا تم بھی ہاں آگے ہاں تجھ زون <آنسان> ہوں دنیا میں دیکھو کہتے ہیں نا یہ کافروں کے پاس اتنا مال اور اتنی دنیا اور یہ اور وہ وہ کافروں کو اللہ تعالی سارا کچھ دنیا میں دے رہا ہے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ تو کافر بھی اگر نیک مال کریں تو دنیا میں ان کو اس کا بدلہ پورا ملے گا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا دنیا میں دے کے باقی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے وہ اہل کتاب تھے اہل کتاب ہونے کے بعد اس نبی پر بھی ایمان لے آئے اہل کتاب میں سے ہی ہیں نا ہیں تو اہل کتاب میں سے ہی یہودی تھے پہلے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے جو میں والیوم الاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صادقہ نبی پر ایمان لایا اور پھر اس نے میرے بارے میں سنا اور مجھ پر بھی ایمان لے آیا اس کو ڈبل اجر ملے گا کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنهم والا من اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد ان کے ماں کسی کام نہیں آئیں گے اور ان کی اولاد بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گی الا اصحاب صابنار یہ آگ والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مسلمان اپنا مال کافر کو بھی دے سکتا ہے تحفہ صدقہ نہیں صدقہ صرف مسلمان کا ہے تو قدم اہم فطور الدہ گفٹ کیا جا سکتا ہے تحفہ دیا جا سکتا ہاں وہ تو آپ دیکھ کے ان کی حالت دے دیں وہ تحفہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اسلام کے قریب کیا جائے ہاں سے گفتگو کرنا تو کہیں منع نہیں آیا مسلماون فکون هذه حیاتی دنیا وہ جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کا ماسالیری ایک ہوا کی طرح ہے سیاہ سر جس آگ میں سخت سردی ہے سر سخت سردی والی ہوا تھر سا قوم انالفوسا ہوم وہ ایسی قوم کی کھیتی کو ہوا پہنچی جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا ظالمو انفسا یہ صفت ہے قوم کی ایسی قوم کی کھیتی جس قوم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا فلاقت وہ سرد ہوا اس کھیتی پر آئی اور اس نے سارا کچھ ہلاک کر کے رکھ دیا برباد کر دیا ماں ظالامہ اللہ اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا وہ اللہ کن لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے یہ آپ کی غیر حاضریوں کا قصور ہے یہ سوال آپ کی غیر حاضریوں کا قصور ہے بلوگل المرام میں ہم نے یہ پڑھی یہ بات باب آنیا اس کا جا کے آج مطالعہ کرنا آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا جو غیر آدمیاں کرتا ہے وہ بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے بلول مرام کا مطالعہ کرو باب آنیا کا اس سوال کا جواب بھی ادھر موجود ہے کوئی گل نہیں یادین آمن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخی تم اپنے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ بتانا پوشیدہ چیز وہ کپڑا جو جسم کے ساتھ لگا جس طرح بنیاد اوپر کبھی پہنا ہے نا نیچے اندر سے کپڑا ہے بنیان بتانا ٹھیک ہے اس سے مراد ہے خاص رازدار دلی دوست لاؤ لا بتوانا تمہیں اپنے سوا کسی سے دلی دوستی نہ لگاؤ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ لا خبا وہ نہیں کسر چھوڑتے تم کو فرسوا کرنے میں وہ چاہتے ہیں ماں ان ہر وہ چیز جس سے تم مصیبت میں پڑھو یا ماں کا مستری مانا کر لیں ماں کی وجہ سے ودو ماں ان تم وہ تمہارا مشقت میں پڑھنا پسند کرتے ہیں وہ تمہیں مشقت میں پڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں قدبدت البغ میں نفواہم تحقیق ظاہر ہو گئی ہے دشمنی بغا شدید دشمنی بغض من افواہیہم ان کے موہوں سے وما تخفیص ودوروہم اکبر اور جس کو ان کے دل چھپاتے ہیں وہ اسے بھی زیادہ بڑی ہے قد بی جنالکم ال آیات تحقیق ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ای اللہ دینا امن فلیم اللہ دینا ات الکتاب یع کم بغ ایمانی کم کافی یورود کم باغ ایمانی کم عمران میں ابھی پڑھ کے آئیں آیت نمبر سو کہ اگر تم کافروں کی بات ماننے لگو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے اس لیے کافروں سے میل جول رکھنا اور ان کے ساتھ دوستی لگانا منع کیا گیا ہے یہ حکمت عملی ہے ہاں ان تم او پھر تم وہی ہو ہاں خبردار دیکھو ان تم تم اولا وہی ہو تب نہ تم ان سے محبت کرتے ہو وا ہبو نم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے بچوں کلو ہی اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو وہ عیدا لقو کم کالو جب وہ تم کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وہ ادا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں کم الام الغذ تو تم پر غصے سے انگلیوں کے پورے کاٹ کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے انگلیاں چباتے ہیں اپنی قل کہہ دیجئے منہ تو بھی غیبی کم اپنے غصے میں مر جاؤ یقینا اللہ تعالیٰ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے ان تم سس آسان اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے وہ ان تصا تم اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچے یا فرارو بھی وہ اس پر بڑا خوش ہو جاتے ہیں وہ ان تصویر اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تتا کو کا معنی ڈرتے رہو ان تصویروں اگر تم صبر کرو وہ تتا اور ڈرتے رہو لا یدر کئی دو تو تمہیں ان کی خفیہ تدبیریں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی لا یو نہیں تم کو نقصان دیں گی کہہ ان کی خفیہ تدبیریں شعیٰ کچھ بھی ان اللہ بما تعملون محیط بما ملون محیط بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے اس کو گھیرنے والا ہے مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کے کافر بڑا خوش ہوتے ہیں لہذا ان سے ڈرتے رہو اور صبر سے کام لو بچ کے رہو ان سے